لا يقولون النفس التي حرم الله إلا في الحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه محاة صدق الله مولا ہر قسم کی ہندو تعریف تمجید تنجیز اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نائق ہے کہ جس کے ہاں کسی بھی محنت کدی رائے گا اور رائے نہیں جان کوئی شخص صرف دنیا واسطے محنت کرے وہ متم نظر صرف دنیاوی زندگی کہ اللہ انہوں دنیا اندر ہی دیں چلے جانے اور کوئی خوشبخت اور خوش نصیب اس دنیا دی زندگی نو عارضی سمجھتا ہویا اپنی آکبت اور اپنی آخرت واسطے کچھ محنت کرے تو اللہ وہ اجر اور ثواب اپنے ہاں جمع کر رہے اور یقیناً ایک وقت آن والا ہے کہ وہ ادائیگی بھی کر دیتی جائے گی ان اللہ جڑا شخص صرف دنیا چاہتا ہے اللہ تعالی وہ دی ساری کوشش اور محنت دنیا دی زندگی اندر ہی بار آور بنا کے ہی انہوں دولت دی شکل اندر شہرت دی صورت اندر صحت دی شکل اندر سب کچھ اتے ہی ادا کر دیں لیکن آخرت اور آکبت کی خواہش رکھنے والا کچھ نصیب اپنی دنیا کی زندگی بالکل آرزی سمجھ کے ناپائےدار سمجھ کے تی اپنا ذہن یہ بنا ہے کہ میں جو محنت کر رہے ہوں کوشش کر رہے ہوں اے دیتے جو بھی اجر اور ثواب ملے گا وہ میں انشاءاللہ اللہ اللہ کے ہاں پہنچ کے وہ دارکاہ اندر حاضر ہو کے پھر حاصل کرانگا گا یقینی بات ہے کہ اللہ ایسے شخص کی محنت اور کوشش دنیا اندر ضائع نہیں کر ایسا آدمی جہاں آخرت ایمان اور یقین نہیں قرآن مجید اندر بڑے واضح الفاظ اندر فرمایا وما له من خلاق او دا آخرت اندر کوئی حصہ نہیں مکمل طور پہ وہ محروم کر دیتا جائے گا آخرت اندر اور جہا یقین اور ایمان آخرت پہ ہے ہو سکتا ہے وہی دنیا دی زندگی بڑی تنگی نال بڑی عسرت نل گزرے انہ طرح دیا پریشانیاں اور تکلیفاں لاحق رہن وہ دی ہر پریشانی اور تکلیف دا بھی ایک اجر اور ثواب اللہ دے ہاں جمع ہو رہے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری بھی مسلمان واسطے اللہ کی ایک نعمت بن کے آئی بشرکے کہ بیماری تھے آدمی جزا فضا نہ کرے لے تو لال نہ کرے بیماری اندر اللہ کے بدگمان اور بد زن نہ ہو جائے بیماری بھی مسلمان واسطے اللہ کی رحمت اور نعمت ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو کدی کسی بیمار دی بیمار پرسی واسطے تشریف لے جانے دے دے السلام علیکم و علیکم السلام تو بعد آپ اس بیمار تسلی اور تشفی اس طرح دے, دے فرما دے لاب شا اللہ تیماری برا خیال نہ کری یہ اپنے واسطے کوئی مصیبت نہ سمجھی تو ہورن ان شا اللہ یہ اللہ نے تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں بیماری نال مسلمان دے گناہ معاف اے دے کئی درجے بلند ہوتے ہیں اے اللہ دا مقرب اور محبوب بندہ چلا جاتا ہے بشرتے کہ سبز تو کم تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں دی بیمار کورسی کا اج و ثواب بیان کرتے ہوئے فرمے نے کہ اگر صرف اللہ دی رضا کی خاطر دکھاوے واسطے ریاکاری واسطے نمود و نمائش واسطے بیمار کرسی نہ کی تھی گئی ہوگی رضا کی خاطر اگر بیمار کرسی کرن جاندہ ہے کوئی شخص جانا اور یہ واپس آنا جنا فاصلہ طے کر کے جانا ہے اینا فاصلہ جنت دی دوری جو اللہ کٹا چلہ ہے جنت اِن قریب ہو جاندہ ہے اس بندے جے ایک مسلمان اپنا معمول بنا لو کہ جدوں کسی دے بارے اندر سنے جدوں خبر پہنچے کہ کول بیمار ہے اللہ دی رضا واسطے وہ دی بیمار کرسی کرن واسطے چلا جائے اپنی عادت بنا لو کہ ہو سکتا ہے اللہ کول پہنچن تو پہلے پہلے جنت دے درمیان جڑا فاصلہ ہے وہ سارا ہی ختم ہو جائے وہ طے ہو جائے بیمار دی بیمار کرسی اندر ہی لیکن اج سڈے سارے کام نمود و نمائش کا شکار ہو گئے ریاکاری اور دکھلاوے کی نظر ہو گئے اللہ اسی ادو بھی کوئی کام کرنا چاہنے ہیں شیتان سڈے دہن چ اللہ کی رضا کا تصور کٹ دیں اور ریاکاری دکھلاوا نمود و نمائش شرک بھی ایک قسم دنائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا من جن نے ریاکاری کی تھی انہیں شرک کی وہ ہو گیا. ریاکاری تو مراد یہ ہے کہ میں یہ نیکی کر لگا لوگ دیکھ کے اچھا میں اچھا سمجھیں میں لوگ نگاہ اندر اچھا بن جا اللہ دی رضا دہن نکل جائے اور سمجھن دی بات یہ ہے کہ جڑا شخص اللہ دی نگاہ اندر اچھا بن جانا ہے جنہوں اللہ اچھا سمجھن لگ پہن دینے پھر ساری زمینوں آسمان دی مخلوق دی اندر اوس بندے دی اچھائی اللہ پا دینے او دی محبت اللہ پیدا کر دینا ساری مخلوق او دی عزت کر دیے وہ ادب و احترام بجا دیا اللہ کے حکمر اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھتا ہوئے کہ لوگ میں اچھا سمجھن لگ پے یہ بہت مشکل بات ہے بلکہ ناممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے پرانی مجید اندر مخاطب کر کے فرمایا اللہ <حَكیم> دے دلان اندر ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کی الفت ایک دوسرے کا ادب و احترام کہ کون پیدا کر دے اللہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساری دنیا کے خزانے تھی خرچ کر دوگے دلوں اندر محبت پیدا کرتے لوگوں کے اندر ایک دوسرے نال الفت بڑھا واسطے لو انفکتا ما فی الارض ساری روح زمین دے خزانے ما اللفت بین قلوبہم فی تسیئن دے دلہ اندر محبت نہیں پیدا کر سکتے ولیکن اللہ اللف بینہم اے اللہ دی شان ہے اے اللہ دا کمال ہے او جی خوبی ہے کہ وہ لوگوں اندر محبت پیدا کرتا ہے لوگوں کے اندر کسے دا احترام پیدا کرتا ہے اور یاد ہوے گا کچھ عرصہ پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ارشاد گرامی عرض کیتا گیا سی فرمایا کہ جس ویلے بندہ سچ بولن لگ تہیہ کر ہے کہ میں سچ بولنے اور اللہ ہوئے اس وعدے پورا کر ہے. سچ بولتا چلا ہے. سچ بولنا شروع کر دین ہے. حتّا عند اللہ حتّا کہ ایک مقام ایسا آ جانا ہے وہ زندگی اندر ایک ایسا وقت آ ہے تب عند سدی کن وہ اللہ, اللہ دی ہاں سچا لکھ دے بچے گلا کر رہے نے منع کرو یا باہر بھیج دو اللہ جی ہاں وہ سچا لکھ دیتا جاتا ہے اس تو بعد پھر اللہ کی سلوک کرتے حضرت جبریل علیہ بلا کے فرمانے نے یا جبریل انا فلان, ابن فلان اے جبریل علیہ السلام فلان شخص فلاں دا بیٹا فلاں جگہ دے رہن والا وہ دا پورا تعارف کرا کے دے اللہ سا دوست بن گیا ہے اسی دوست بن گئے اے جبریل تو بھی دوست بن جا جبریل علیہ السلام اے حکم دے کے پھر اللہ فرما دے نے جا ہن سسمان دے سارے کورستیاں اندر اے اعلان کر دے کہ اس شخص سارے ہی اپنا دوست بنا لے فرمایا جتھے وہ بندہ ہے نل اٹھنا بھٹھنا اور او دا واسطہ اور تعلق ہے اونا لوگا دے اندر اللہ او دی محبت اور او دا احترام پیدا کر دے او لوگ او محبت کرتے او وہ عزت کرتے او دا احترام کر اے دے مقابلے اندر ایک بندہ جھوٹ بولنا شروع کر دے جس طرح اِسی اپنی عادت بنا لیے اللہ ماشا اللہ ابھی تھی ہوں کہنا شروع کر دیتا ہے نا کہ کی, کی کریے جی جھوٹ تو بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا جھوٹ نہ بولیے تو سودا ہی نہیں بکتا جھوٹ نہ بولیے تو کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا اللہ اکبر ذرا اندازہ کرو کتنے پہنچ چکے ہیں ایک بندہ جھوٹ بولنا شروع کر دے وہ ادا آگ ہی ہو ہے جھوٹ بولن دا تو انہوں پھر سچ تو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے سچے آدمی نو نوقوف سمجھ لگ ذرا اپنے اپنے گریبان اندر چانکیے کیا سچ مجھ ساری اے حالت نہیں ہو چکی کہ سچا آدمی سان بےوکوف نظر آندا ہے کہ ہنو تے دنیا اندر رہن دا پتا ہی نہیں یہ خاک کاروبار کرنا اے تے ہر گل سچی دس دینا جھوٹ سڈے نہ تے اینا سوار ہو گیا ہے کہ سچ تو سانو نفرت ہونی شروع ہو گئی ہے اللہ فرمایا بندہ جس ویل بولتا جانا ہے اللہ دیا آوٹا او لکھ دتا جاندہ ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے اللہ جبریل علیہ السلام بلا کے فرما دنے اے جبریل فلا آدمی فلاں دا بیٹا فلاں جگہ دے رہن والا پوری طرح او دا تعارف کرا کے فرما دینے اے جبریل وہ سارا دشمن بن گیا ہے ابھی وہ دشمن بن گئے ہاں تو بھی وہ دشمن بن جا, جا سارے ملائکا اندر سارے فرشتیاں اندر اعلان کر دے کہ وہ بھی انہوں اپنا دشمن سمجھے. جتے اے بندہ جہاں رہ جننالعرہ تعلق اور واسطہ ہے لہن دین ہے اٹھن بیٹھن ہے اونہ دے دلاندر اللہ کے نفرت پیدا کرتے لو انفقت ماء پی الارض جمیعا فرمایا اگر ساری دنیا دے خزانے تسی خرچ کر دیوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس غرض واسطے کہ لوگوں دے دلاندر محبت پیدا ہو جائے غلطت پیدا ہو جائے مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ممکن نہیں کہ اللہ محبت پیدا کر سکو دلان کل فتو محبت ایک دوسرے کی پیدا کی عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے جو کم کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کر کے دکھا دینا ہے اور وہ او کوئی کم بھی حکمت اور دانائی تو خالی نہیں ہوتا گا سارے بے شمار کم بے بےوقوفی تے مبنی ہوں ابھی اپنی محدود اصل محدود علم محدود تجربے دی بنا سے سوچنے ہاں کہ اے کم ٹھیک رہے گا لیکن وہ بعد پتا چل رہا ہے کہ نہیں اے تو میری بے بےوقوفی اے تو غلط سی عزیز حقیق اللہ دا کوئی کم بھی حکمت تو خالی نہیں دانائی ہو جو کام چاہتا ہے وہ کر کے دکھا اور جیڑا دانائی مراد ہے بہرحال میں عرض کرنے لگا تھا کہ اللہ وحدہو لا شریف کسی بھی محنت ضائع نہیں کرتا محنت دنیا واسطے ہوئے تو دنیا ہی مل جاتی ہے مال من خلاق ایسے شخص کا پھر آخرت اندر کوئی حصہ نہیں ہوں گا کہ جی محنت آخرت واسطے ہوئے وہ دنیا اندر کنات پسندی تو کم لے لے چھوڑے پہ گزارا کر لو اپنے اللہ سے راضی اور خوش رہے اور حسن زنی قائم رکھے کہ جو کچھ میرے اللہ نے مینو دیتا ہے میں اسی اندر ٹھیک رہ سکتا سا میرے واسطے یہ درست اور صحیح تھی اللہ نے وہی محنت آخرت اندر جمع کر کے او دا اینا عجر و ثواب دینا ہے اتنا اجر و ثواب دینا ہے کہ ابھی اندازہ نہیں کر سکتے ایک حدیث تو ذرا ذہن اندر یہ بات لیاؤ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا جنتی جنہیں سب تو آخر اندر جنت اندر پہنچنے پہنچنا ہے تو بعد کوئی اور شخص نہیں ہوئے گا جہاں جنت اندر جائے گا سب تو آخری جنتی اللہ نے انہوں جنت اندر این رقبہ دے دینا این زمین دے دینی ہے این جگہ دے دینی ہے فرمایا جن ساری روئے زمین ہے دس گنا ہوتی جائے جن روئے زمین ہے نا مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تک جدا کنارہ اج تک کسی نوم نہیں ہو سکی کوئی ایدی حد بندی نہیں کر سکی اگر کسی دا دعویٰ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ دسے پھر زمین جتنے ختم ہوگی اگے کی آ جائے ساری اس بے بازار ہی اور ساری لا علمی کا ہی اے نتیجہ ہے کہ اسی اے یہ کہنا شروع کر دیتا کہ زمین گول ہے کون جانتا ہے گول ہے چوکو ہے جبکی ہے کس شکل کسی نے یہ کنارا ملیا ہی نہیں کسی کو پتا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری روئے زمین اور ادنال دس گنا کی جائے کہ اے سب تو آخر اندر پہنچن والے جنتی دی ملکیت ہو جڑے پہلے اللہ نے اپنی رحمت نال جنت اندر داخل کیے ہونگے انہوں کی کچھ ملے گا اللہ دنیا دی کی کوئی حیثیت ہی نہیں آخرت کے مقابلے ہاں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا جدوں تو اللہ نے زمین بنائی آسمان بنایا دنیا اندر اپنی نیمتا بھیجیاں قیامت تک بھی پوری دنیا دی زندگی یہ دی مثال دیا فرمایا کہ کوئی شخص اس طرح اپنی انگلی نو سمندر اندر دبو کے باہر کھڑ روے کہ جن کا پانی انگلی نال آ جانا ہے یہ پوری دنیا ہے اور سمندر آخرت ایک حدیث اندر ایک ہو مثال دیتی فرمایا کوئی اپنی انگوٹھی اتار کے کسے بہت بڑے میدان اندر رکھ رکھتے جن جگہ او اس انگوٹھی نے گھیر لیے اے پوری دنیا دی زندگی ہے اور باقی میدان آخرت ہے دنیا اور آخرت کا کوئی موازنہ کیا ہی نہیں جا کر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نہ ان لیکن ساری حالت یہ ہے اللہ فرمان دنیا کسی بھی عجیب لوگ ہو کہ دنیا کی زندگی سے ریج گئے اور دنیا کو ہی دنی ترجیح دیں آخرت اندر تیاری کر ہوں نیمتا اتحاد جمع کر رہی ہوں تیسر دنیا کے پیچھے ہی دوڑے پھر تھی دیا دنی ترجیح دیتی سبق ایسے بندیا کے بارے اندر چل رہا تھی جنہ واسطے اللہ نے آخرت اندر بہت کچھ رکھا فلام تھوڑا جا پردہ اللہ نے اگ رکھا ہوا ہے وہ آخرت والے انعام سا نظر تو ذرا اجل کیتے ہوئے نے. فلا تعلم نفس کسے کسی نت نہیں اکھی ٹھنڈک دا سامان دلانے سرور دا سامان اپنا سا کی کی کچھ انستے چھپا کے رکھا ہویا ہے ڈک کے رکھا ہو. جدو کوئی شخص بہت ہوں تو ابھی کہ یہ اکھی بند ہو گئی یقین جانو مرن تو بعد اکھی کھل دیا بند ہوئی تو بعد خل کھل میں نظر آنا شروع ہو جاندہ ہے کہ میں کی کما کے آیا گوا کے آیا اکیل دیا بس یہ پردہ ہی درمیان ایک حائل ہے موت والا یہ پردہ جس ویل اٹھ جانا ہے ساری حقیقت سامنے آ جاتی لیکن متقی اور پرہیزگار ایماندار تیار مسلمان بغیر منگا اور یقین رکھتا کہ واقعی اللہ نے بڑے بڑے انعامات تیار کی اور اس طرح ہی سزا اور عذاب دی حقیقت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے فرمایا لَو اور جہنم جو کچھ میں جاننا اگر تتا چل جائے کلیل والا بکئی تم کثیر تے تسید دنیا ہستے نظر ہی نہ آؤ ہر وقت کی جو ہی جاری اللہ نے اپنے نا واسطے جڑی سزا تیار کی وہ بھی بڑی شدید ولہ شدید, شدید بے شمار ایسے قرآن مجید دے الفاظ نے جنہوں تو اللہ دے عذاب دی شدت معلوم ہوئی کہ اللہ دا عذاب ہے بڑا شدید ہے اللہ دی سزا بڑی وہ بندے جنہوں اللہ نے انعام و اکرام نل نوازنے جنہاں کا ایک تخلص اور دی ایک نشانی عباد اور رحمان دے لفظ نال بیان کی کہ میرے بندے رحمان دے بندے اونا دا تذکرہ چل گیا سی ابھی اس مقام پہ پہنچے سر فرمایا والا یسمول رحمان دے بندے بدکاریاں نہیں کرتے گزشتہ جمعہ اختصار نل اے عرض کیتی گئی تھی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان دے جسم دا ایک ایک عضو ایک ایک حصہ جڑا ہے یہ بدکاری کرتا یہ غیر محرم دی بلا وجہ آواز سن کے بدکاری کر رہے یہ ہاتھ چھو کے اس گناہ اندر شامل ہو رہے ہوں یہ قدم چلا کے جس ویسے لے اس گناہ اندر ملوث ہوں یہ دل جس ویلے کسے قسم دی خواہش اپنے اندر غلط پیدا کر لیں دیتے اس ویلے دل مضمت کیتی ہے اید تو بچن کا حکم دیتا ہے وَلَا تَقْرَبُ اِنَّهُ كَانَ فرمایا قریب نہ جانا کا نقاہ بہت بڑی بے حیائی ہے بہت بڑی بے شرمی اور بےغیر ہے اور اے بہت برا رستہ ہے جہاں تھی کوئی شخص چل پہ نو پُرانے مجید اندر ایک مشرق اور بدکار مرد یا عورت نو ایک جگہ سے اللہ نے اندو کا ذکر کیا ہے ان دونوںکٹیا بیان کیا جس طرح یہ بات بڑی مشہور اور معروف ہے کہ اللہ تعالی نے نماز اور زکات کا تقریباً اکٹھا ذکر کی اور یہ تو مخہوم اخذ کیتا ہے کہ نماز انسان کی جسمانی اے بھی روحانی تاخیزگی اور بانیدگی کا اللہ نے ایک ذریعہ رکھا ہے نماز میں نم انسان پاک اور سوکھ ہوں جسمانی طور سے بھی روحانی طور سے بھی زکات نال یہ مال پاپ ہوتا ہے اس واسطے ان یہاں دو نیکیاں ذکر کیا کیتا ہے اللہ نے زکات اور سرک اور اکٹھا اچھا بیان کیا ہے اللہ نے یہاں ادر کی, ان کی قدرے مشترک ہے کہڑی بات سانجی ہے دو گنا ادھر اور دو برائی اندر نور اندر اللہ مزالق او او اور بدکار دونوں اکٹھا ذکر کیتا اللہ مفسرین نے ان اندر جہی قدر مشترک ہے جی بات سانچی ہے اس طرح, بیان کی کہ جس طرح مشرق ایک خدا تے اعتماد اور یقین نہیں لفظ اس طرح کہہ لو کہ ایک خدا تی تسلی نہیں ہوں وہ کدی یہ کہ شاید اتو کچھ مل جائے کدی اتنے جا مت ٹیک شاید اتو کچھ حاصل ہو جائے کدی کتنے کدی کتنے تسلی وہی تسلیان بھی ہوں ایک خدا سے بالکل ای حالت اور ای عادت ہے ایک بدکار مرد اور عورت اونوں ایک جگہ سے تسلی اور اطمینان نہیں وہ گند کھانا پھر کدی کتے کدی کتنے کدی مشرق اور بدکار کی یہ قدرے مشترک ہے یہ انہوں کی سانجی چیز ہے حالانکہ ہر نی سے اللہ نے دین کا وعدہ فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دیتا فرمایا لا تحت من المعروف نیکی مارو کسے بات دے کسے کم نو بھی معمولی اور حکیل نہ یہ ملنا ہے بات چیت دنتی آ گیا کہ یہ کم کرا گے حاصل ہونا ہے یہ اور سوال مل, ایدی مل جائے ہے یہ اجرت مل جائے گی لا تخلو فرمایا میکی دی بارے اندر اندر بات آیا ملنے اللہ اپنی شان کے مطابق اضر دے گا بندے اللہ کی, کی اندازہ ہی نہیں کر سکتے سورہ الرحمن اندر انہیں خود اپنے بارے اندر فرمایا میری ہر روز ایک نو شان ہوانجر اللہ. اللہ اور ثواب انہیں اپنی شان کے مطابق دے گناہ تو مراد ہی وہ کم جیڑا اللہ ناراض کرے جیڑی اللہ کی نافرمانی والا ہوئے اختیار کرنا نیکی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے دسیا فرمایا لا تخت من المعروف سے ادھر جا رہا ہے دونوں آپس خرش ہو کے ایک دوسرے ملتے مل پائے گا ابھی تو بھی رہ جائے گا دنیا ایوی ہو گئی دنیاوی مقاصد اینڈ ذہن سے سوال ہو گئے کہ اُسی ایک دوسرے نو خوش ہو کے ملنے بھی تیار کوئی ہیں کوئی میل موجود ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ والے ہیلوایا کرتے سم صحابہ میرا دل چاہ ہے کہ جس ویلے میں تو تعین دیکھا کہ میرے دل اندر کسی بھی بارے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو گئے. سب نے ایکو نگاہ دیکھا دل بھی ہو جانے فرمایا دو مسلمان آپ خوش ہو کے ملتے ہیں معمولی نہ آسمان جاری ہو رہا اللہ سی فرما رہے نے یا اشہدکم انی قد ہوا لہوا اے میرے پرشتے ہو یہ میرے ملائکہ ذرا زمین سے دیکھو میرے دو بندے آپس اندر خوش ہو کے السلام علیکم و علیکم السلام کر کے خوش ہو کے ایک دوسرے نو مل رہے ہیں دون پہچان لوگ خوش ہے تو تم بڑا بن جاؤ انی ان قد پل ہوا میں اندو میں گناہ موافی کر دیتے مسلمان ایک دوسرے کو خوش ہو کے ملتے ہیں کہ اللہ گناہ کا اعلان کرتے اسے معمولی نے کی ہوئی قیامت والے دن سے گناہ معاف نہیں ہونے فرمایا ایک شخص اللہ جس ویل جہنم اندر لے جان کا حکم دے دیں گے جن دنے دنیا سے اس قسم کا وتیلہ اختیار کیا کہ آخرت یقین ہی نہیں ایمان ہی نہیں حساب کتاب کی فکر ہی نہیں اللہ دہدے میں سچا سمجھے ہی نہیں زندگی اس طرح گزار لئی جس ویلے جہنم کا حکم ہو جائے گا اور بھی بھی بھی فلن من احدهم جن نے دنیا اندر سڈیا نافرمانی کر, کر کے ناراض کر لیا اپنے اللہ نس حالت سے موت آ گئی قیامت دے دن اگر وہ سونے نہ پوری زمین پر جائے اینا سونا جنہیں پوری زمین پر جائے وہ سونا لے آ کے پیش کر دے اور کہے کہ اللہ یہ لے لے مینو جہنم تو آزاد کر دے اللہ فرما دیں ابھی وہی گل ہی نہیں دنیا اندر خوش ہو کے مسلمان ایک دوسرے نو مل کہ اللہ اعلان کر دینا امی تو لاہو پرو ان بندیاں پہچان لگو میں دے گناہ معاف کر گنا معمولی سمجھ کے نیکی نو ندنا بد قسمتی اور معمولی سمجھ کے گنا اختیار کرنا بدکسمتی اللہ نے نیکی کا اجر اور سوا بہت زیادہ رکھا ہے سزا آزاد بھی بڑا شدید ہے یہ جہی برائی جہ نام مدکاری ہے بناکاری ہے اللہ اپنے بندیاں بارے اندر فرمانے والا یا میرے بندے اس گناہ کے قریب نہیں جانتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات بھی رات جہنم اندر میں سزا دیکھی اللہ پرمایا جہنم کا ایک خاص حصہ, حصہ دنڈیا بھی بھی اللہ اللہ منہ تنگ ہوں سلو طرح چلی ہوں یہ شکل بیان کی تی. فرمایا میں دیکھیا کہ جہنم کے ایک خاص حصے اندر مرد اور, اور کا اوریاں اور منہ جبریل جبریل ایک کون لوگ نے جہاں اس طرح جل رہے ہیں کہ بیگ ابالا کھانے جس طرح باہر آ جائیں پھر تھلے چلے میں، پھر باہر آ میں، مسلسل ہو ہے، ایک اور لوگ نے حضرت جبریل علیہ السلام کر دینے ایک بدکار مرد اور بدکار اور سن ہے اللہ کے اللہ نے یہاں سے جیڑی چیز حرام کی جیڑی حد بندی قائم کی اس حد نوڑیا جی حلال اور جائز طریقے خامد اور بیوی جس ویلے آپس ملاپ کہ اللہ راضی اور خوش ہوں کہ یہ سدکے دا اجر اور سواب ادا کیا جائے جس طرح صدقہ وسلم کوئی شخص اپنی ایک خاص اپنی ایک لذت حاصل کرتا ہے وہ ہوا یوزر چلا دینا مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال کیا بالکل کی کی جی اگر شادی شدہ ہے اور حرام کاری کر جائے کہ اللہ نے سزا سب مار دینا سنسار کرنا رجم کرنا رکھیے غیر شادی شدہ گئے کہ اللہ نے سزا اللہ نے مقرر کی تھی کہ ایک کم صحیح اور جائز طریقے کیتا جائے کہ وہ اضر اور سوا کیوں نہ ملے وکیل بول فرمایا صدقہ اور کاٹ ہے ایک قسم کی مسلمان واسطے نے دریا بہا دیتے ہوئے. مسلمان کی دنیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے مطابق ہوا نیتی ہی لیتیب سے ہی مگنی سب کو نکمبا اور سب کو فضول اور ضائع ہو جان والا وقت ابھی سمجھنے بیت الخلاء گزر رہا ہے ضائع ہو گیا آدمی ایک ایسی حالت اندر ہے ایک ایسی کیفیت کیسی اندر ہے کہ کیسی یہ وقت ضائع ہو گیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ عرو جو بیان کو دعا پر کہ بیت داخل دعا اچھی فرمایا کہ دے دے جی کوئی ایک پڑ اللہ انون خوبوں سے بلخبائے سے پڑھ کے داخل ہو جاؤ دنیاوی آفات اور دنیاوی تکلیف تو بھی محفوظ رکھو گے فارغ ہو کے کا کہہ دیو یا الحمدللہ الحمد للہ پانی پڑھ لو فرمایا دو چار پانچ سات دس منٹ گزرے اللہ حکم دینا میرے بندے دا اے وقت بھی عبادت اندر ہی شمار کر اندازہ درا مسلمان دا کہڑا وقت گایا جا سکتا ہے مسلمان کا کہڑا کام تو خالی رہ سکتا باہر ہاں اے ارد کی جا چکی ہے کہ مرد جن اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے کما کے لئے ہوں گا بنایا ہے کہ تیری ذمہ داری ہے تو جائز طریقے محنت کر اپنے ماں باپ اپنے چھوٹے بہنوں بھائی اپنی جیوی اپنے بچے انستے کما کے لیا ہے تیری ذمہ داری ہے جس ویل کوئی مسلمان اس ذمہ داری صحیح طریقے پورا کر رہا ہوں گا. کہ وہ زیادہ محنت کرتا ہے حلال کما کے لیا ہے اپنی ایک ذمے داری دھا رہا ہے اللہ فریقے حکم دیندے دیں یہ جو کچھ لیا رہا ہے جو کچھ کما رہا ہے کلا رہا ہے پیلا رہا ہے اپنے ماں باپ نو اپنے پانی اپنے بال بچے سارا لکھ دے چلے جاؤ ماپ دے چلے جاؤ تول دے چلے جاؤ احمد لگ سارا اٹھنا بیٹھنا یہ بلندی کی طرف چڑھنا یہ بلندی تو اترنا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بلندی کی طرف چڑھتے کسی پہاڑ دے, پہار پہ چڑ دے بلندی چڑھ دے ہر قدم جسے چکتے اللہ اکبر اللہ اکبر او بلندی تک پہنچ پہنچ پہنچدیا پتہ نہیں کن دفعہ اللہ اکبر آپ فرما کہ اللہ اکبر پتہ اللہ اکبر کلمہ قیامت دے دن اسراضو پلڑے اندر جس رکھ دیا نا جدھر نیتیاں رکھنی جان فرمایا اللہ کرنا ہے یہ رکھنے رکھن گن کی گنجائش ہی نہیں رہیوں پہ جس ویلے بلندی تو اتر رہے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم سے آپ فرما رہے ہوں صبح کو شام تک کنیا سیڑیاں چڑھنے کنیا سیڑیاں اترنے کدی اکی کیا ہو اسبد کدی ابھی پڑھیا ہوا سام چیز پتا ہی, اللہ ہی. ہی نہیں اللہ آپ یہ چیزاں دسیاں نہیں جانا سام سڈیا مسجد سڈے ممبر ساڈے مہران سیاسی اخاڑے بن کے رہ گئے کسی اندر اخبار پڑھ کے سنایا جا رہے کسی مسجد اندر بدعات بھی اشاعت ہو رہی ہے کسی مسجد پھیلایا جا رہا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے فرمایا یا زمان میری امت پہ ایک ایسا بدبختی بختی کا وقت آ جائے گا مسا جدم آ میرا تم بخر قال صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بڑی لیکن ہدایت تو خالی ہوں. باقی ہر سے مل جائے گی ہدایت نہیں ملے گی کی تو کفر نکلیا ہوئے گا کت پھیل رہا ہوئے گا کتنے کا دور دورہ ہوئے گا مسجد بڑیا بڑی خوبصورت بڑی ہدایت تو خالد. ایک ایک بات مسلمان دضر ایک ایک ایک ایک ایک ایک و سراب بل پڑھا اگر سوچ سمجھ کے اپنی زندگی گزار لئیے انہیں منظم کر لئیے انہیں مرتب کر لیئے ترتیب دے لئیے جو کم بھی کرن لگیے سب تو پہلے کہ ذہن اندر اے بات آوے کہ اے کم بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دیتی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اجازت موجود ہوگی کہ پھر دوسری بات اے ذہن اندر آ جانی چاہیے کہ اے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پیتا کیونکہ آپ کی زندگی سڈے واسطے نمونہ ہے صرف نمونہ نہیں بلکہ بہترین نمونہ اللہ نے بنایا ہے. لَقَدْ قَامَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ فرمایا میرے پیغمبر کی زندگی صلی اللہ علیہ واسطے بہترین نمونہ ہے آپ جیسی مثال کسی ہو سکتے پہلے یہ جسے یقین ہو جائے کہ اس کام کی اجازت ہے اللہ کی طرفوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ بات سامنے آ جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنا کیا حدیث یاد رکھنیاں چاہدیاں جب موقع ملے انہوں نے عمل ہونا چاہتا ہے اور حدیث سننا حدیث سنانا بہت ہی کچھ وقت کی علامت ہے رسول مقبول صلی اللہ رکھے آ مطالعا جہاں میری حدیث یا سنا بہت بڑی دعا ہے اللہ اس بندے نو صحت مند رکھے کرو تازہ رکھے رکھے، رکھے، ح ہاں یاد رکھ چاہیے نے موقع بموقہ جدو عمل دا وقت آئے تو اون عمل کرتے رہنا چاہیے مثال دیتی تھی کہ ایک گلاس پانی کا ہر قطو نا کر. ہر امیر ہر غریب دل اندر پتہ نہیں کئی دفعہ پیڈ اللہ کن دفعہ استعمال کرنی اگر تھوڑا جا احساس کا دل اندر آ جائے سنت مل محبت پیدا ہو جائے تو پانی کا ایک گلاس پیدیاں ہو جسے پیاس لگے جس برتن اندر پانی پینا ہے اور اس برتن سمت سمجھ دیا ہوا سبکہ یا کولو بے چمالے مسلمان تین سب ہاتھ نل کھایا کر سبیا کر شان کبے بیٹھ جاؤ حکم ہے کہ بیٹھ کے کھاؤ بیٹھ کے پیو جانور نہ بنو کافر مثال دینیا ہونا پران سرمان بنے یا اکولو نہ کما اکولو الانعام آپ اس طرح کھانے پیندے جس طرح ڈنگر اور جانور کھانے جانور ایس کھرلی تو لے دھار پہنچ جائیں دوسری برکی اس تیسری ہوں نالے برکیاں کھانے چلتے ہیں آپ اپنی دہت دیکھیے جانور تھی بن گیا مختلف خرلیاں تو برسیاں نہیں رکھے چلتے یا کو اس طرح جس طرح جانور نتیجہ کی نکلے گا فرمایا جہنمکانا بنایا لوگ میرے پیغمبر کی سنت کے خلاف کھانے پیندے پھرتے انکانا دو دکھا ہے سجے سنت پہ عمل ہو گیا برتن لے کے بیٹھ جاؤ دوسری سنت پہ عمل ہو گیا جس ویسے منہ کی طرف آ رہا ہوئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری سنت عمل ہو گیا کم از کم تین سال رہ کے پیوس محبوض اللہ تین سال ہوفا پورا گلاس نہ اے سمجھ کے کہ سنت ہے چوتھی سنت کے عمل ہو گیا کہ جس ویلے پانی پین لگو اللہ پیاس دور کر دے رہے اس شدت میں ختم کر دے رہے اس تکلیف لوگ محفوظ فرما دے رہے جی لاہک کی پیاس پیاسمل الحمد للہ بند سنتوں کے زندگی اگر اس طرح منظم کر لی جائے منظم کر لی جائے کہ پھر اجر اور سواب دے خزانے کھول دینے میں اللہ رحر اللہ فرمایا میرے بندے لاہ یزنون بدکاریاں نہیں کر دے وہ بنا تار نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے کبھی پوری طرح پتا فرماوے اور احتیاط میں اپنی زندگی گزاری اس طرح زندگی بسر کریے کہ جس طرح اسلام نے حکم دیتا ہے اور پیغمبر اسلام نے اس نمونہ پیش کیا ہے آپ الحمد للہ اس دوستوں نے مسائل ریاست کیتے ہیں وقت بہت سولہ ہوں ایک ادا مسئلہ اگر پوچھا جائے ضرورت کے مطابق وضاحت میں بیان کیا جا سکتا ہے دس پندرہ مسائل بیان کرنا ایک مختصر وقت اندر ممکن نہیں بہرحال ایک دوست نے پوچھا ہے کہ کیا سگریٹ پیمنٹ مل میزنگ ہوتی جانا ہے میں یہ پوچھنا کہ کیا سگریٹ پینے والے کا بیوی ہو جائے وہاں ہوں جا اپنے منہ بدبیداری رکھتا ہے اللہ نے ماں دے پیٹ اندر بھی ایک منہ کی حفاظت ہے کی اسے گندہ نہیں ہوتا یہاں اندر اگر معمولی کی میل فس جائے کہ کندیاں کندے بیٹھنے والے فرستے ہر وقت پیڈے کے دور نہ ہو دعا دے کہ ستیہ ناش ہو جائے تو سان بڑی تکلیف اندر پایا تو سانو بڑا دکھ دیکھا ہوا تو سگریٹ پینے والے کے میہ چکو کے نکلتے ہیں بدبو اس اسے فرشتے رحمت بھی دعا کرتے ہونے اس بندے کا تو بجو کئی ہوں گا ہی نہیں تو پوچھنے دا سوال پیدا ہی ہن. دوسرا مسئلہ کسی دوست نے پوچھا ہے کہ کیا غسل جناب کے دوران کلمے وغیرہ بھی پڑھنے چاہیے نہیں ایک ظاہرہ بھی بات ہے کہ کلمے پڑھے جان آدمی پھر پاس ہوں ہے غسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیتا کوئی کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں غسل جنابت واسطے پہلے اچھی طرح استنجا کر لیا جائے اس کے بعد فرمایا دل اندر بسم اللہ پڑھ کے نماز سوائے پیر تو ہم دے. سارا بجو کر کے کر لیا جائے اور دل آخر سے پیر تو لائے یہ طریقہ دسیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کلمی پڑھنے بارے آپ نے فرمایا ہے نہ کوئی الگ کلیاں کرنایا یہ ساری جاہلانہ ہی باتیں ہیں جیڑا عام کر دی جسے نماز بارے اندر مسئلے میں کہ بھی نماز ہو, بھی نماز ہو نماز بھی جائے گی اس طرح ہو جائیں گی نماز کے مطابق پڑھی جائے آپ کا فرمان ہے نماز اس طرح پڑھیا کرو جس طرح مینے پڑھ دیں گے वो नमाजी आपने पढ़ी और सिहाबा ने देखी आज में सर्व सर्व नमाज से लगाए थे इन शे कि वक्त जो याद की जाएगी तक एबाद सामने यही कत करना चाहिए यही सोचना और देखना चाहिए रसिल्लाम की नमाज जितना भी थी वो इस बात सिहाबा ने बयान कर दी थी نماز دس دے رسول اللہ نماز دس دیکھ کے مطابق نماز پڑھی جائے گی نماز قبول ہوجہ دلائی اعلان ہر دن ہی تقریباً ہو جانا ہے کہ بچیاں نے آخری سات اندر کڑا کرے میرے وہ بزرگ اور دوست بچیاں بچیا مال لے کے آدھے ان کی یہ ذمے داری ہے खड़े है हैं मर्द की साफ देना खड़े हो क्योंकि बच्चे ना समझ आते कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिन्हें नमाजी की तवज्जो खराब हो दूसरी बात यह है بالکل الگ کھڑے ہونا چاہیے اگل بچیاں ہونا اے بھی برابر اور ساتھ کر لیا جائے वे तो यह है कि बच्चिया अपनियाँ मावं मर कित नमाज पढ़े और अगर कोई मजबूरी हो तो फिर बच्ची मुझे बिल्कुल आपसे अलग खड़ा पीता जाए क्योंकि मर्द और और औरत बराबर, होके और बराबर होके और खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकते इस बेसक के महमी क्यों न होना चाहिए माँ और बेटा भी बराबर एक साथ खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते बहन और भाई भी इस साथ अंदर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते دلی کے کھڑے ہو کے مناظر اللہ نے ایک مقام اور ترتیب رکھیے سلام دوست جسم پہ سجے پیسے کبے پیسے اپنا سارا جسم لے جمع صرف ہے کہ جس ویسے سجے پیسے سلام پھیریا جائے تو گردن صرف اور کدے پیسے اسلام سے حرکت نہیں کرنی چاہیے بار دوست بندے گھن لیں گے کدے پیسے میرے کن کھڑے ہیں اسلام گرجن اور کدے پیسے کن کھڑے ہیں یہ آپ کا نہیں اللہ پسند نہیں سن احتیاط کرنے چاہیے آج کسی دوست کی کر